وَنَشَدْنَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمُعَلِّمُنَا وَمُرْشِدُنَا وَمُخْرِجُنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بعد فوض بِاللَّهِ سمع الْعَلِيمِ مِنَ من السيطان الرجيم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا تَرَقَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ آیت نمبر اس کی 84 کل کل یا عمل والا اے نبی فرمائیے کہیے بتا دیجئے کہ ہر آدمی اپنی شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے فربو کو علام و بیمن سبیلا اور تمہارا ربھی یہ بات بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر یہ شاکلہ جو ہے اس کی دو تین تفاصر ہیں دو, دو تین رائے ہیں دو تین شرحوں کی طرف مفسرین گئے اس میں جو لیٹسٹ ہے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہر آدمی کا ایک جینیٹیکل کوڈ ہے اور اس کے فرق سے انسان میں فرق پڑتا ہے ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے لیکن ان میں ذہنی صلاحیتیں شکل و سورت ان کے باڈی لینگویج ان کی ایکٹیویٹیز ان کی پسند ناپسند اسی جینیٹیکل کوڈ کے تفرق کی وجہ سے اور اس کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آنکھوں کا رنگ بالوں کا رنگ اب اس کو تبدیل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اس کا پازیٹو اور نگیٹو دونوں استعمال ہیں لیکن اس کو بدلنا ممکن نہیں آدمی کے بس میں نہیں مثلا اگر کوئی آدمی زیادہ باتونی ہے تو آپ اس کی اس صلاحیت کو ختم نہیں کر سکتے خاموشی پہ اسے کتنے بھی درس دیجئے آپ کتنے فوائد سمجھا دیجئے ایک دن صبر کرے گا دو دن صبر کرے گا لیکن پھر اپنے ٹریک پہ آ جائے گا یعنی غیر فطری طور پر وہ خاموش نہیں رہ سکتی تو پھر اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس بولنے کا وہ مثبت استعمال کرے مولوی بند دروس دے جہاں بیٹھے اگر چپ نہیں بیٹھ سکتا اللہ رسول کی بات کر اس کا نیگیٹو استعمال کرے گا تو موئین اختر بن جائے عمر شریف بن جائے اگر وہ لوگ ادھر ہوتے تو مولوی ہوتے اور یہ اگر ادھر ہوتے تو ایکٹر ہوتے بولنے کی صلاحیت ہے کہیں اسے نیلام گھر میں استعمال کر لیا یا کسی مسجد میں استعمال کر لیا مثبت منفی لیکن یہ ہے جینیٹیکل صلاحیت کوئی انجیکشن سے اس کو بھر نہیں سکتا اور نہ اس سے نکال سکتا اس صلاحیت کو مثبت استعمال کرنا چاہیے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر خیر کی بات کرو اولا یا اسمت یا پھر خاموش رہو اگر خاموش رہنے کی صلاحیت نہیں ہے بولنا ہی ہے فلیق الخرن بھلی بات کرو حدیث کو بیان کرو فلموں کی کہانیاں مت بیان کرو جھوٹے قصے مت بیان کرو اللہ رسول کی بات کرو تو یہ اس کا ایک مثبت استعمال ہوگئے لیکن وہ مری نہیں ہے تو ڈائیورٹ کر دیا گیا اسی طریقے سے جو آدمی بہادر ہوتا ہے وہ جینیٹیکلی بہادر ہوتا ہے مارشل قوم کس کو کہتے ہیں اب سکھوں کو قرآن و حدیث نے مارشل نہیں بنایا جنگجو نہیں بنایا مٹی کا سر جنیٹیکل کون اگر یہ بات ہوتی تو برطانیہ جو ہے وہ گورکھے یہاں سے نیپال سے نہ منگواتا آپ نے یہاں بہادر پیدا کر لیتا کیوں گورکھوں کو بلاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک جنیٹیکل کوڈ ہے وہ دلیر قوم ہے مارشل قوم ہے. جب کسی چیز کو چن لیتے تو مار جاتے ہیں اب اگر یہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہراول دستے میں ہوں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور بہترین لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا جو تم سے پہلے گزر گئے لوگ ہیں ان کا جی ہم ان کی بات نہیں کر رہے پھر آپ نے نبیوں کی بات شروع کی تو ان کا جی ہم نبیوں کی بھی بات نہیں کر رہے آپ نے کہا پھر کسی قبیلے کی بات شروع کر رہے ہم قبیلے کی بھی بات نہیں کر رہے بہترین لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس وقت جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر فل الجاہلیت خیر فی اسلام یا خیار و کمفل جہلیت خیار و اسلام جو لوگ جہلیت میں تم میں بہترین تھے اسلام میں بھی وہی بہترین ہیں یعنی اس طرف جو صلاحیتیں وہ کفر کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے تھے اور ہراول دستے میں تھے اسلام میں بھی انہی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور جو وہاں پچھلی ساخ میں تھا وہ یہاں بھی پچھلی ساخ میں ہوگا خالدم نے ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کو رجسٹر کیا وہاں ان کے ہاتھ میں تلوار تھی یہاں آئے تو حضور نے بیعت لینے کے بعد سب سے پہلے تلوار پکڑائی ان کے ہاتھ اب یہاں بھی کمانڈر ہیں وہاں بھی کمانڈر تھی. اور ہو سکتا ہے کہ ان سے دس سال پہلے کوئی آدمی مسلمان ہوا ہو لیکن کمانڈر نہیں بنا وہ سپاہی بن سکتا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے کہ حافظہ کس کا تیز ہے اس کو ابھی ہریرا بنا دیا سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہوئی تبلیغ کی صلاحیت کس کے اندر ہے کسی کو معاذ بل جبل اور کسی کو مشہب ابن امیر بنا دیا یہ حضور کے سفیر ہیں بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے بھیج دیا جنگ کی اسٹریٹجی کون بہتر طریقے پر تیار کر سکتا ہے اس کو خالد ابن ولید بنا دی ان کے میں تلوار دے دی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کی شاکلہ دیکھ کر اس سے وہ کام اسی یا چھیاسی لوگ مسلمان تھے کم و بیش روایات کے اختلاف کے مطابق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لیے دعا کیوں کر رہے تھے کبھی آپ نے سوچا ان اسی چھیاسی میں سے عمر کیوں نہیں پیدا کر لیا حضور نے آپ نے یہ کہا اے اللہ عمر ابن الحشام یعنی ابو جاہل یا عمر ابن الخطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے کتنی بڑی دعا ہے کہ اسلام ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے انیس میں کیوں نہیں تھا کوئی اس لیے کہ ضرورت اس وقت ہاکس کی تھی اسلام کو بہت صبر ہو گیا اب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ادھر بھی ہاتھ چھٹ ہو پہلے مارے بعد میں بات کرے اس کے لیے حضور نے دعا کی ہے اپنے یہاں بنایا نہیں حضور کو پتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی شاقلا ہے جو جینٹیکلی ہوتی ہے پیدا نہیں کی جا سکتی اور جو آیا وہ بھی قتل کرنے کی نیت سے آیا چلا ہے تو قتل کرنے کی نیت لے کر ہے ثابت یہ ہوا کہ جو آدمی اس طرف زمانہ جاہلیت میں ہاتھ چٹ ہوتا ہے ہر کسی کا غریبان پکڑ لیتا ہے لوگ اسے ڈرتے پھرتے عزت بچاؤ وہ آدمی اگر نیک ہو جائے وہ آدمی اگر شریف ہو جائے تو محلے میں شر منہ چھپاتی پھرے گی پھر جماعت اسلامی نے کیا کیا یہی تو کیا جنہیں آپ نے رد کر دیا تھا جہنم کے سرٹیفکیٹ دے دیے انہیں نوجوانوں کو پکڑ کے اس نے کفر کے سامنے کڑا کر دیا دھرنے کو ہوں جانے کو ہوں کتنی مشقتوں سے وہ کہاں سے چلتے اور جو دیا ہوا ہوتا پوائنٹ وہاں جا کے نماز پڑتی کیوں کون ہے یہ لوگ ان جماعت نے بنایا نہیں بنے بنائے لے کے پالش ونگ کیا ہوتا تو یہ صلاحیت آدمی کے اندر ہوتی ہے اگر آپ ایسے آدمی کو جو حلیمت تباہ ہے اپنا نقصان بھی برداشت کر لیتا کہتا کوئی بات نہیں چلو رہنے دو اللہ تعالیٰ کے جنت میں دے دے گا ہمیں کیا کرنا ہے اس آدمی کو آپ لاکھ پمپ مارے لاکھ درس سنائیں لاکھ احادیث سنائیں کبھی بھی آپ اس کو کسی کے سامنے کھڑا نہیں کر حضرت حسان ابن صابت رضی اللہ تعالیٰ نو شاعر وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ اللہ روح القدس کو اس کا اسسٹنٹ بنا دے روح القدس سے تقویت دے حسان کو شیر کی دنیا کے بادشاہ ایک غلطی ہو گئی تھی حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنیاد پر معاف کر دیا کہ حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ رول القدس کو اس کا اسسٹنٹ بنا دے اس کا معین بنا دے لیکن وہ لڑائی بڑھائی والے نہیں غزۂ اعضا میں جب ان کو خواتین والے کیمپ میں نگرانی پر چھوڑا گیا اور یہودی آ کے چیک کرنے لگے کہ بھئی ہم اگر کہیں سے حملہ کریں یا کہیں سے اٹیک کریں یا کہیں سے امبش لگائیں تو یہ صاحب جو ہے کوئی یہاں انہوں نے فوج چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اور زبیر کی والدہ انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ پھر رہے ہیں یہ ریکی کر رہے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو مار دیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ اندر فوج موجود ہے ورنہ یہ لوگ چڑھائی کر دیں گے بہن تم جانتی ہو لڑائی بڑائی والا آدمی ہوتا تو میں ادھر ہی نہ ہو چلا جاتا یہ خود اتری دیکھیے حمزہ کی بہن جینیٹیکل کوڈ دیکھیں آپ عورت ہے لیکن کوڈ وہی ہے خون وہ ہے نیچے اتری ہیں اور اس کو ماری ہے وہ چوب اخاڑ کے خیمے کی جہودی کو مارا ہے مار کے اوپر آئی ہیں اور ان سے کہا کہ اب وہ میں نے مار دیا اس کے ہتھیار اتار کے لیا کہنے لگے اب اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا تو یہ بھی ہی کر رہے ہیں گئی ہیں ہتھیار اتارے ہیں اس کا سر کاٹا ہے کاٹ کے اوپر سے پھینکا نیچے اور انہیں پتا چلا کہ یہاں فوج موجود ہے بھاگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک جینیٹیکل کوڈ ہے شاہ قلعہ کل خل یہ امل والا لڑائی بڑائی کرنے والا لڑائی بڑائی کرنے والا ہی ہوگا ادھر ہو یا ادھر ہو وہاں خیر کے پیچھے لگا رہے گا یہاں شہر کے پیچھے لگا رہے گا وہاں ہوتے تھے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب رضی اللہ کل کی بات کر رہا ہوں جب ان کو دیکھتے تھے آ رہے ہیں تو تلاوت دھیمی کر دیتے تھے اور یہاں آئے ہیں تو فرمایا کہ جس گلی میں تم ہوتے ہو اگر شیطان اس گلی میں آ جائے تو سب سے پہلا جو مخرج اسے نظر آتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو عمر جینیٹیکلی عمر ہے اس کا منفی اور مثبت استعمال ہے اسی طریقے سے ہر گلی ہر محلے میں جن کو ہم بدماش کہہ کہ کے رد کر دیتے نا ہیں، گینگسٹرز ہیں یہ وہی گینگسٹرز اگر نیکی کی طرف آ جائیں تو وہی شر کو محلے سے نکالیں گے مولوی ہاتھ تو نکل جائیں گے دائیں بائیں سے عزت بچا کے اگر شر کے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو وہی ڈالے گا یعنی جس محلے میں وہ بدماش ہوتا ہے اس محلے کی لڑکی کو کوئی چھیڑتا نہیں آ کے محلے کی ہے تو بیجتی دوست کی ہوگی نا جس بدماش کا محلہ ہے آپ نے اس محلے کی کس پہ ہاتھ ڈالا تو گویا کہ اس کی اسمت پہ ہاتھ ڈالا پورے محلے کی بیٹیاں وہ کہتا جی میری بہنیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بدماش کے محلے کی لڑکے چھیڑنا نہیں آپ کو کہتا ہے یہ کہ فلاں مولوی صاحب کے محلے کی لڑکے چھیڑنا نہیں کیوں نہیں کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک قیمت جینیٹیکل ویلیوز ہے دو سو چالیس وولٹ کرنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ مرکری بلب لگا دیں یا زیرو کا بلب لگا دیں بجلی اتنی ہے بلب کی اپنی کیپیسٹی ہے آپ اس بلب کو گیارہ ہزار وولٹ بھی دے دیں تو اس نے روشنی زیرو کی دینی اس لیے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی زیرو ہمیں لگے آپ اسی طریقے سے ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہے وہی قرآن وہ بھی سنتا ہے وہ بھی سنتا وولٹیج ہے وولٹج اتنے ہیں اس کی اپنی کوئی مرکری ہے کوئی زیرو ہے کل کلو یام اللہ شاخلہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ الناس و معدن کا معدن اضاحب لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں سونے چاندی کے سکوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے اب آپ دیکھیے ایک سکا ہے وہ گر گیا کہیں نالی میں گر گیا کہیں ہفتے دس دن مہینے دو مہینے سال میں اس کے اوپر کائی لگ گئی جنگ لگ گیا اس کے اوپر مٹی لگ گئی آپ اسے جب بھی نکالیں گے اور صاف کریں گے اس کی قیمت وہی وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک درم کا اگر چکا گر جاتا ہے کہیں نالی میں جب بھی آپ اسے نکال کے صاف کریں گے ریت سے رگڑیں گے جب بھی وہ صاف ہوگا تو اس کی قیمت وہی رہے گی کہ نہیں یا کم ہو جائے گی کہ یہ دو سال نالی میں رہا ہے اور دوسری طرف چم چم کرتا سکا اسی دن اسٹیٹ بینک سے آپ لے کر آئے دس پیسے کا وہ چم چم کرتا بھی قیمت اس کی دس پیسے چاہے آج ہی بھٹی سے نکل کے آیا اسی طرح عمر چاہے کتنا عرصہ بھی عمر کو کائی لگی رہی ہے زنگ لگا رہا ہے. لیکن جب عمر صاف کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے تو وہ اپنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوا ستر مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہوئے یہ انہی کی جنگی چال تھی لیکن یہ کہ جب صاف کیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر وہی آدمی جو لوگوں لاکھوں کے سامنے یعنی تین ہزار کا لشکر لے کے دو لاکھ کا سامنا کر رہا ہے وہی کھا تو اناس وادن کم آدن ازاب لوگ سکھ سونے اور چاندی کے سکے کی طرح ہوتے کیا اپنی ایک ویلو ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جو جہاں کہیں زنگ لگے ہوئے کائی لگے ہوئے سکے ان کو صاف کرے ڈوںڈے اور یہی کام ایک مبلک کا ہوتا ہے زنگ لگا ہوا دیکھ کے پھینکنا نہیں ہے تمہیں صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا یہ گناہ گار ہے جی کچھ آپ ملتے ملنے آتے ہیں ایک دو چار دفعہ آئے کسی نے دیکھا کہا ہے جی کاری صاحب آپ کے پاس انصاف کا کیا کام ہے یہ تو فلاں کرتے ہیں فلاں دندا کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں فلاں بھائی ڈاکٹر کے پاس مریض ہی آتا ہے اگر کوئی کسی آدمی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے گٹنے درد کر رہے ہیں لنگڑا رہا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس سے نکلتا ہے تو کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اس آدمی کا کیا کام ہے اس کو تو شوگر بھی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی اور آنکھ بھی پھوٹی ہوئی ہے آپ کے پاس اس کا کیا کام ہے بھائی ایسے ہی آدمیوں کے لیے تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے صحت مندوں کے ساتھ ان کا کیا کام ہے تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو صاف کرنا ہے ان کی قیمت وہی ہے خیال خیار جہلیت خیال پھل اسلام جو وہاں اگلی صفوں میں تھا اسلام کے خلاف کھڑا یہاں آئے گا تو بھی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی اگلی میں وہ ہوگا اور کفر کو فیس کر رہا ہوگا یہ ہے ایک آدمی کی شاقلہ اور ہمارا کام یہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتی تھی سکے کے بارے میں اس زمانے میں چونکہ چوروں ڈاکوں کا بڑا خطرہ ہوتا تھا تو کچھ لوگ جان بوجھ کر سونے کے سکوں کو کالا کر لیا کرتے تھے کسی پروسس سے گزار کر ایسا کیمیکل استعمال کرتے تھے کہیں اس کو چونے میں رکھ دیتے ہوں گے یا کچھ ایسا سکے کو کالا کر لیتے تھے کیوں وہ ڈاکوں سے بچانے کے لیے کہ دیکھیں گے بھی تو کہیں گے پتہ نہیں ہے تانبے کا سکہ پھینک دیں گے تو سونے کے سکے کی حفاظت کے لیے اس پہ زنگ چڑھا دیتے تھے وہ یہ بات کہتے مولانا روم کہ بہت سارے لوگوں پہ اللہ نے زنگ چڑھایا ہوا ہے شیطان سے بچانے کے لیے کہ شیتان یہ کہ یہ تو ہے ہی برا ہے کسی مولوی کو ڈھونڈو چل کے تمہارا کام یہ کہ اس سکے کو صاف کر تو اصل ویلیو انسان کی اپنے اندر ہوتی ہے باہر سے صرف اسے پالش کیا جاتا ہے اس کا زنگ اتارا جاتا ہے یہ یوزکی ہم وکی ہم کا تزکا اس نے سفایا کر لیا صاف کر لیا کامیاب ہو جس نے نہیں کیا ناکام نہ رہا فقد خواب من دسا کل کل یا عمل والا شاقلتیں آپ کہیے کہ ہر آدمی اپنی شاقلہ کے مطابق عمل کرتا ہے کی اپنی ایک شاقلہ ہے آپ اس سے اس کی شاقلہ کے مطابق کام لیں ایک تو یہ بات کہ ہر آدمی کی اپنی ایک اگر کوئی ڈبز میں سے ہے تو ادھر بھی ڈبز میں سے ہوگا ادھر بھی ہوگا جھگڑا نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی جھگڑا لو ہے ہاکس میں سے ہے تو ادھر بھی وہی وہ ہوگا ادھر بھی وہی وہ ہوگا آپ کو اس کا مثبت استعمال کرنا جس آدمی کی لڑائی بڑا کی طبیعت نہیں آپ کبھی بھی اس کو لڑائی بڑھائی کے تیار نہیں کر اس کے لیے آدمی کا اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے شاہ کا دوسرا مطلب جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ شاہ کہتے ہیں وہ طریقہ جو طریقہ کسی نے اپنایا ہوا ہے یا وہ تھاٹ جو آدمی کی ایک اندر ہے جس کے مطابق آدمی کام کرتا ہے اس کی چپ کے اندر کیا بھرا ہوا ہے اس کے مطابق وہ مثلا اگر آپ کسی سے کوئی برائی چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے زین کے اندر اس برائی کو برائی کی حیثیت سے اسٹیبلش کرنا ہوگا تبھی تو وہ چھوڑے گا جس کو وہ برا سمجھتا ہی نہیں آپ کے برا سمجھنے سے وہ نہیں چھوڑے گا بھائی آپ کو برا لگتا ہے تو نا کریں آپ مجھے تو اچھا لگتا ہم یہ کرتے ہیں ہم مبلغ حضرات کہ ہمارے منہ سے نکلے اور بندہ چھوڑ دو میری اتھارٹی پہ نہیں ہر بندہ اپنی ایک دنیا رکھتا ہے اس کے پاس اپنا ایک پورا سسٹم ہے اور اس سسٹم کا جو پن کوڈ ہے وہ اس کے اپنے پاس کوئی مولوی اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتا ہر آدمی کا پن کوڈ اس کے اپنے پاس ہے اور وہ جو چاہتا ہے قبول کرتا ہے جس کو نہیں چاہتا ریجیکٹ کر دیتا کرنے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا یا نہیں ابو لاد نہیں سنتا ابو طالب نے نہیں سنا ڈھیروں لوگ کاخر کیوں رہ گئے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیکورڈ نہیں کیے نبی کے سامنے پکڑ کے بیٹھے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی نہ سننا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب سعود ہیں ان کی بھی نہ سنیں شما کی کیا بات آپ کا کام یہ ہے کہ دلائل دیں کسی آدمی کو گسا نہ کریں دلائل دیں اگر آپ کے دلائل سے وہ بندہ قائل ہو جاتا کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے وہ خود اپنا کو پن کوڈ فیڈ کرے گا اور اپنے آپ کو کھول کے نیا پروگرام دے دے گا بات سمجھ لگی آپ کو. زبردستی نہیں ہو سکتی کہ تم یہ کام اس لیے نہ کرو کہ میں برا سمجھتا ہوں اور یہ کام اس لیے کرو کہ میں اچھا سمجھتا ہوں بلکہ اچھائی اور برائی کو اس بندے کے اندر اسٹیبلش کر اس بندے کو قائل کریں کہ یہ بری چیز ہے چھوڑ نکل جائے گی اس کے اندر سے وہ بات تو ہر آدمی اس تھاٹ کے مطابق اس نے ایک پروگرام فیڈ کیا اور اپنے آپ کو لاک کر لیا ہے اس کے مطابق کام کریں آپ کا کام یہ ہے کہ اس سوچ کو بدلیں آپ جب سوچ بدلے گی تو پھر وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ چوبہ جان در رفت جان دیگر شبد کہ قرآن اندر جائے گا تو جان بدلے گی یعنی سوچ بدلے گی اور جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود. ایک جان بدلے گی انڈیویجل بدلے گا تو دنیا بدل جائے گی دنیا کس کا نام ہے ہمارا اور آپ کا نام ایک ایک مل کے ہی معاشرہ بنا ہوا ہر آدمی کی اپنی ایک شاکلہ ہے اور معاشرہ ایک مشکل ہے کاک ٹیل کو کیا کہتے ہیں مشکل یہ اسی شاکلہ سے بنا سوسائٹی کاک ٹیل ہے نیک بھی ہیں بد بھی ہیں جگڑالو بھی ہیں حلیم بھی ہیں مختلف طبقہ کے لوگ اور کاک ٹیل اس لیے کہ مرغے کی دم میں ڈھیر طرح کے رنگ برنگے بال ہوتے وہ کاف کی ٹیل ہے گاجر بھی ہے اس میں سیب بھی ہے اس میں مالٹا بھی انہوں نے ڈال دے سب کو ڈال دے یہی حال بندوق ہے تم یہ چاہتے ہو کہ سارے بندے ایک جیسے ہو جائیں یہ تو ناممکن ولا اشاہ ربو کا لا جمع اہم الدا تیرا رب چاہتا تو سب کو ایک ہدایت پر جمع کر دیتا لیکن اس نے اختیار دیا ہے اللہ کین اختلاف ہوں کا انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی منصوبے کے تحت ان کو پیدا کیا تھا کہ میں نے ان کو آزادی دینی ہے من شاہ فلیہ من شاہ فل و ماں کافس اللہ بے عزن کسی جان کی ہمت نہیں کہ اللہ کے عزن کے بغیر ہی لے آفا انترے ہننا سہا یا کون مومنبی کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں جو اختیار ہم نے دیا ہے وہ نبی سلب نہیں کر سکتا چاہے محبت سے ہو یا نفرت سے ہو نہ کہ ہدایت کے لیے ہم نے ایک فارمولہ بنایا اور اے نبی آپ اس کو اپسٹ نہیں کر سکتے ہم ہاں نے فارمولہ یہ بنایا کہ اگر کوئی طلب کرے گا تو دیں گے وہ یادی لائیے میں یونیب اور طلب نہیں کرے گا تو چاہے وہ نبی کا باپ آزر کیوں نہ ہو بلکہ ابو کا باپ آزر یا نو علیہ السلام کا بیٹا یا نو اور لوت علیہ السلام کی بیویاں یا نبی کا چچا کوئی بھی ہو نہیں مانگے گا نہیں دیں گے رشتہ داری کی بنیاد پر ہم دین نہیں بانٹتے طلب پہ بانٹتے اس کے لیے اپلیکیشن گزارنی پڑتی ہے اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے یادی ہی لہی نہیں وہ ایک فارمولہ اس کو کوئی اپسپٹ نہیں کر سکتا اس کے مطابق ہی کام ہو تو اللہ نے ایک اختیار دے دیا لوگوں اگر ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تک دنیا بدلی نہیں سارے لوگ مومن نہیں ہوئے سارے لوگ سیدھے نہیں ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے تو آپ حضرت نو علیہ السلام سے زیادہ محنت کر بیٹھے ماشاءاللہ اللہ سارے نو سو سال فلا بھیم الف صنعت اللہ خمسی نام آپ کا کام ہے ایک ڈیوٹی کرنی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں یہ سلنڈر والی گاڑی والے بچارے سارا دن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن کرتے پھرتے پارکنگ کے اندر جس کا دل کرتا دروازہ کھولتا کہتا سلنڈر پکڑا تو نہیں کرتا تو وہ تھوڑی کہتا دروازہ کٹ کٹا کے کھانا کرا صبح سے میں بجا رہا ہوں گھنٹے سلنڈر کیوں نہیں لیتے تو اتنی گرمی میں تمہارا کام ہے گھنٹی بجانا کہ میں یہاں موجود ہوں جس کو ضرورت ہے وہ لے لے من علیمن وہ منشاف علی اکبر کل آ مینو اور لا زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے لاق رحافی کھول کے سامنے رکھ دو کب نہ رس تو اس کا ہے تو ہر آدمی کے اندر ایک سوچ جب تک وہ سوچ نہیں بدلیں گے آپ تب تک بندہ نہیں بدل سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ سوچ بدلے نہ بدلے وہ منافق ہوگا اگر سوچ بدلے بغیر وہ کر لے جو آپ چاہتے ہیں اگر سوچ نہیں بدلی عمل بدل گیا تو بندہ منافق تیرہ سال آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدلنے پہ لگائے سوچ بدلو بندے کی اس کے بعد مطمئن ہو جاؤ بندہ جہاں جائے گا وہ کام کرے اگر سوچ نہیں بدلی تم نے تو تمہارے دکھاوے کے لیے کمپنی کا مینیجر نماز پڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ آج اسٹاف بھی جا کے نماز پڑھے گا نہیں چلے بڑے نیک لوگ لہذا چھٹیاں دو چار زیادہ ہی دے دیا کریں جس دن وہ مینیجر جائے گا نماز پڑھنے والا دوسرا نہ نماز پڑھنے والا آئے گا تو سٹاف بھی نہیں پڑھے سٹاف کی سوچ تو کوئی نہیں بنی تھی لہذا ہر آدمی اس کو سورے بکرا میں بھی کہا گیا والے کل ہوا مولی ہر آدمی کا ایک ٹارگٹ ہے جس کی طرف وہ دوڑ رہا اس نے منہ اس طرف کیا ہو جس کا مقصد دنیا کمانا ہے آخرت کو وہ مانتا ہی نہیں ہم لاکھ اس کو درس دیں کہ جی یہ حرام ہے یہ سود حرام ہے یہ فلاں حرام ہے جھوٹی قسم کھا کے مت بیچو اب یہ نفع یا نقصان خیر یا شر اپنے ہدف کے مطابق وہ بندہ طے کرتا ہے اگر اس کا ہدف دنیا ہے تو سود اس کے لیے خیر ہے اپنی سوچ کے مطابق جو چیز اس کے پیسے کو بڑھا رہی ہے آپ بے شک کہیں یہ شر ہے وہ تو خیر سمجھے گا اس لیے کہ وہ اس کے ٹارگیٹ کو میٹ کر رہی ہے جو اس نے ٹارگیٹ چنا تھا دنیا آخرت کو وہ مانتا ہی نہیں کوئی آدمی یہ تسنیم نہیں کرتا کہ یہ میرا باپ ہے آپ اس کو بار بار جا کے کہتے ہیں یہ جو آپ کے ابا کھڑے ہیں کہتے مجھے سو روپیہ دے دیں پہلا تو مسئلہ یہ ہے وہ اس کو ابا مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا ابا مانے تو کی مانے گا نا پہلے یہ دیکھیں گے وہ صاحب آخرت کو مانتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں مانتے یا جو جنت آپ اس کو ناپ کے دے رہے اس جنت میں ایمان بھی ہے اس کا یا کوئی نہیں ہر آدمی کا ایک ٹارگٹ ہے پہلے اس کو چیک کریں آدمی کا ٹارگٹ کیا ہے ٹارگٹ بدل دیں آپ بندے کا یہی کام کیا تھا محمد رسول اللہ وسلم من کان یورید اللہ فیح ماند سم اجال جہنم اسلام ازم محمد وہ من آراض علاق ہے نا وہ سہ لا وہ کا کان سائی ہوں اصل چیز ہے کہ ہدف بدل دو آپ اگر آ ایک گاڑی غلط رستے پہ جا رہی ہے مثلا جانا اس نے سعودیا کی طرف اعلین کی طرف جا رہی ہے گاڑی مرسیڈیز نیا ماڈل ہے ایک سو ساٹھ پہ جا رہی ہے دو سو پہ جا رہی ہے غلط رستے کی طرف بھی جا رہی ہے تو گاڑی تو وہی ہے نا نہیں ہے نا انجن بھی ہے بھی وہی ہے اس گاڑی کا ہدف تبدیل کر دیں آپ اس کو صحیح رستے پہ ڈال دیں تو اسی رفتار سے دوڑے گی نا گاڑی تو وہی ہے بندے کی منزل اگر آپ درست کر دیں تو بندہ جتنی شد و مت سے دنیا کی محنت کر رہا تھا اسی شد و مت سے آفرت کی محنت بھی کرے گا انجن تو وہی ہے پہلے فلموں کے لیے راتوں کو جاگتا تھا اب تحجد کے لیے راتوں کو جاگے اور جس آدمی کو دوائیاں کہا کہ میری طرح سستی چڑی رہتی ہے وہ ادھر بھی سوتا رہے گا ادھر بھی سوتا رہے گا اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے ہدف کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو ہم انجیکٹ کر کے اتر جائیں اللہ, اللہ خیر صلاح ایسے نہیں ہوتے سب سے پہلے بھائی سیمپل لیں اس بندے کا کہ بندے کی اپنا اس کا مطالعہ کہاں تک سب سے پہلے تو آپ کو بندے کو ماپنا ہوگا کہ اس بندے کی ڈیفتھ کیا ہے پتہ نہیں وہ ڈھی کتابیں پڑھ بیٹھا اور آپ ابھی اس کی پہلی دو کتابوں تک پہنچے سب سے پہلے دیکھیں اس بندے کا مطالعہ ہے اور کہاں جا کے بگڑا ہے وہ ڈاکٹر بھی جب کسی کو دبا دیتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں آج کل کی باٹیکس تو نہیں لے رہے آپ جی لے رہا ہوں کون سی لے رہے ہیں جو پوٹینسی وہ لے رہا ہوتا ہے اس سے بڑی پوٹینسی کی دیتے ہیں سب سے پہلے یہ تو دیکھو بھائی صاحب آج کل تو کتاب بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتی پتا چلا جی چالیس ہزار کی بھی کتابیں لے کر آئے لائبریری بنی ہوئی ہے اور جو بھی دنیا کا بگڑا ہوا شخص ہے اس کی کتابیں ان کے جوش ملی آبادی سے لے کر سب تک کتابوں نے ڈھیر لگائی ہوئی پڑھ بیٹھے ہیں سب تو اب آپ کو سوچ کے پہلا وہ اسکریپ کرنے کے لیے اسی صلاحیت کا آدمی چاہیے ہوگا جو اس کو اسکریپ کرے جو پہلے والا لکھا ہوا اس کو ہٹائے صاف کرے اور اس کے بعد پھر اپنا کوٹ کرے اسی لیے جلدی نہیں کہا گیا ساڑھے نو سو سال کیوں دیے مکے میں کتنے بندے تھے آٹھ نو بندے پڑے لکھے تھے کتنی بستی ہوگی ہزار دو ہزار آدمی ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا تیرہ سال نبی کو دیے ہیں اور نبی انہی میں پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں ہر آدمی کو بڑی اچھی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو بدلنا ہے تو وہ جو اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بدلنا پڑے گا مکہ مکے میں نفاق نہیں آیا جو مسلمان ہے مسلمان ہے جو کافر ہے وہ کافر نفاق کہاں آیا ہے یاد کھولو نفیدین اللہ افواجہ جب دیکھا دیکھی لوگ مسلمان ہونے لگے اور سیلاب آ گیا مسلمانوں کا اسی میں پھر یہ عبداللہ اللہ اپنی ابئی بھی آ گیا اور اور دیگر بھی دو ڈھائی ہزار کے لگ بھگ جو لوگ تھے اسی میں آئے مکے میں نہیں آئے تو ہر آدمی کی اپنی ایک شاقلا ہے ایک گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس گاڑی کا مکینک چاہیے ہما شما اس کو درست نہیں کر سکتا اور دنیا کی سب سے کریٹیکل جو مشین ہے وہ انسان جس نے اتنی اتنی نازک اور سینسیٹیو مشینیں ایجاد کر لی خلا میں چلا گیا ہے مریخ پہ چلا گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے یہ بڑی نازک مشین ہے کیا خیال ہے اس کے لیے مکینک کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ بھی اٹھے گا جناب والے ایک کلو سلاد کھا کے اور چار روٹیاں توڑ کے تو بندے سیدھے کرنے شروع کر دے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنے صحابہ میں سے مسب ابن عمیر کو کیوں بھیجا بڑی دیلج والا بندہ بڑی دیلج والا بڑے صبر والا آپ نے دیکھا یہ کامیاب ہو. وہاں تو بڑی کچھ سننی بھی پڑتی ہیں پلٹ ہم تو کفر گئے مسلمان بنانے تھے اور کفر کا ٹوکن پکڑا کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہوتا ہے آگے سے وہ چار سوال کر دے پلٹ کے اللہ کے بارے میں رسولوں کے بارے میں آسمان کے بارے میں چاند کے بارے میں زمین کے بارے میں ڈارون کے بارے میں تو ہم فورن ٹوکن جیسے ہماری ہوتا ہے جیسے جب کہا کہ تو تو کافر ہے بھیا السلام علیکم ہمیں مسلمان بنانا ہے کافر نہیں بنانا کافر اگر وہ ہے تو رب جانتا ہے رب و کما نام تو سب سے پہلے بندے پر محنت اور دھیرج کے ساتھ اس کی سوچ کو پڑھیں تبدیل کرنا ہے تو اس سوچ کو تبدیل کریں بندہ تبدیل ہو جائے یہ ہے شاہ ہر آدمی کا اپنے ایک تھاٹ ہے اپنا ایک ٹارگٹ ہے کل کل یا مل والے اور کما عالم و ہوا احدا سبیر تمہارا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ویس القانی روح اور آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کل روح امین امر ربی وماتی تم اللہ کر <كَرِينَ> یہ ہے پورے قرآن حکیم کے اندر روح کے بارے میں سوال اس کا جواب اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں تفصیلات بتائیں فرشتوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں جہنم کے بارے میں تفصیلات بتائیں موت کے بارے میں بتا دی زندگی کے بارے میں بتا دی گھریلو مسائل کے بارے میں بتا دی روح کے بارے میں یعنی یہ اتنی مخفی چیز ہے کہ سیدھی طرح کہہ دیا گیا کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے دیٹس آل وما ہوتی تم علم اللہ خلیلہ اور قیامت تک تمہیں جو علم ملے گا وہ بڑا تھوڑا ہے وہ اس روح کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ قرآن قیامت تک رہے گا یہ آیت قیامت تک رہے گی اور ہر دور کے مسلمان اس کے مخاطب رہیں ہر دور کے لوگ اس کو مخاطب ہے ابھی میں نے اردو کیا تھا کہ انسان بڑی کریٹیکل مشین ہے یہ وہ یہ آج یہی کہہ رہی وہ ایس الونا کہ اتنی سی بات اب تمہیں کیسے سمجھائیں یہ کیسے آتی ہے پھر نکلتی کیسی ہے یہ چڑی ہوئی کیسے ہے اس کو میگنیٹائز کیسے کیا گیا ڈی میگنیٹائز کیسے, کیسے کیا جاتا ہے یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے ہم اس کو سمجھ نہیں ویس الکانی رو احادیث میں بھی اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کر دیا لفٹ ہی نہیں کرائی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفٹ نہیں کرائی وئی کے بارے میں حدیث ملتی ہے ایسے آتی ہے اس طرح ہوتا ہے فرشتوں سے ایسے آتی ہے میرے اوپر یہ گزرتی ہے روح کے بارے میں کوئی بات نہیں اب ہمارے پاس آتی کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے ماشاءاللہ اللہ انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ روح ہوتی کیا اور اس کی نے پتا چل گیا کہ کھاتی کیا ہے بھائی جب روئی کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے تو اس کی غذا کے بارے میں کیسے پتا ہوگا یہ تو جو روح کو جانتا ہے وہی وہ بتائے گا کہ روح کی غذا کیا ایک کمرے میں ایک چیز بند ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ اندر بکری بند ہے یا گائے بند ہے یا بطخ بند ہے یا چڑیا بند ہے یا مرغی ہے باہر سے ہم کہتے ہیں یہ گھاس کھاتی ہے ہمیں کیا پتا اندر کیا ہے جو بندے کے اندر کی چیز ہے اس کے بارے میں تمہیں پتا کو نہیں کہتے موسیقی روح کی غذا ہے ماشاء اللہ نے یہ بھی پتا چل کے فیڈر پیتی ہے یہ موسیقی والا نور جان جنریٹر ہے اس کا وہ اس کو کرتی ہے چارج کرتی ہے روح کس چیز سے تازہ ہوتی ہے جب یہ امرے ربی ہے کا تعلق رب کے ساتھ تو پھر رب بتاتا ہے یہ کن چیزوں سے قوی ہوتی ہے کن چیزوں سے اس کو قوت ملتی ہے قومل لہ کلی نسواہ بن کسمن کلیلا وہ قرآن سے تحجد سے نماز سے اللہ کے ذکر سے یہ قوی ہوتی ہے اس کی کمبینیشن کے بارے میں بدن کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے روح اور بدن کا مولانا روم اس کے بارے میں مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ خشکی کے ایک چوہے اور مینڈک کے درمیان دوستی ہو گئی اب مینڈک پانی کی رہنے والی چیز ہے یہ خشکی میں رہتے تھے پانی میں جا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مینڈک سے یہ کہا کہ اگر تم یار مجھے جب تیرے ساتھ پیار ہوتا ہے محبت یاد آتی ہو تم جب میں تمہیں مس کرتا ہوں تو پھر تمہیں بلانے کا کوئی موبائل نہیں ہوں گے نا اس زمانے میں کہا کہ مجھے بلانے کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا تو ایسا کرو تم مہربانی کر کے ایک رسی لے لو ایک دھاگا لے لو تم اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لو ادھر میں اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیتا ہوں اور جب کبھی مجھے تیاری یاد آئے میں اس کو کھینچوں گا تو تم باہر آ نے سوچا یہ کھانا مجھے قید کرنے کے چکر میں جب یہ دھاگا باندھ لے تو اس تو میں تو بندہ کہہ دی ہوں میرا دل یہاں اٹکیلیاں کرنے کے لیے چاہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈائیونگ کروں اور یہ صاحب کہتے ہیں خشکی پہ آ جاؤ اصل میں یہ ہمارے بدن کا جو خشکی کا چوہا ہے نا مٹی سے بنا ہوا ہے اور روح جو دوسری دنیا کی چیز ہے یہ ایک دھاگے سے بن گئے روح میں طاقت ہوگی تو اس کو لے جائے گا ادھر اس دنیا میں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا اور اگر روح کمزور ہوئی بدن طاقتور ہوا تو یہ کھینچ کے اس کو تو آسمان پر نہیں جانے دے گا نہیں مٹا دے گا اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے لا یت کھولوں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لا تُفَتَّحُ فتح ہو السَّمَاءِ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے جن اور نہ وہ جنت میں جائیں گے جمعیت یہاں تک کے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے وچ از یعنی اللہ نے جو یہ فرمایا کہ ہماری عبادت سے تکبر کرنے والے ہماری آیات سے تکبر کرنے والے ہمارے احکامات سے اراض کرنے والے ہماری ہدایات کو اگنور کرنے والے نہ تو ان کے لیے ج... آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہیں کہیں ان کا کوئی نیچے ارینجمنٹس ہوئے ہیں زمین کے اندر ہی کوئی یہ ہے سجن وہ ماں ادرا کا ما سجین کتاب و مرکوم وہ جیل میں ہوتے یہ سجین یہ سجن جو ہے اس کا مطلب ہے زمین میں کہیں ارینجمنٹ ہیں اس کے جہاں فرعون صاحب کو بھی پیش کیا جاتا ہے صبح و شام اناریا گودو اشیا اور آپ کو پتا کہ حشر زمین پر ہی بپا ہوگا آسمان پر نہیں ہوگا اسی زمین کو دوبارہ نئے سرے سے بنایا جائے گا ابد دو مدت زمین کو کھینچ کے جیسے آپ کسی ربڑ کی چیز کو, کو بڑا کر لیتے ہیں اسی طرح اسی زمین کو دکھ کا تلادو دکھ دک کا کوٹ کوٹ کے آپ کسی چیز کو جب پھیلاتے ہیں تو وہ کوٹ کوٹ کے پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں دی ہم اس کو وہ دکن ڈکا ہم اس کو کوٹ کوٹ کے بڑا کریں گے زمین کو حالانکہ اللہ کو کوٹنے کی ضرورت نہیں کن کون یوم تو بدل غیر الارف جس دن زمین دوسری زمین کے ایوز تبدیل کر دی جائے گی بڑی ہو جائے گی یہی پہ سب کچھ حشر بپا ہو یہیں کرسی لگے گی یہیں عدالت لگے گی روایات کے مطابق میدان عرفات رفات میں اللہ کی کرسی ہوگی اللہ تعالی وہاں تجلی فرمائے گا اور وہیں پہ سب کا منہ اسی طرف مڑا ہوا ہوگا اور سب اسی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر جن کو جہنم ہے بھیجنا ہے ان کو جہنم جو ہے وہاں سے بھیج دیا جائے گا لیکن یہ کہ لا تفتح فتح لہم ابواب سما ولا ید خلو نل یلج الجمل فی جمالوفی سم الخیات و کادال کا قول الروح من امر وما تھی من العلم الا خلیلا اور تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر تھوڑا یعنی تمہیں وہ زیادہ لگتا ایک بچے کو آپ دو چار درم دے دے تو وہ اس کو بڑے زیادہ لگتے ہیں بار بار کہتا ابو آپ اپنے پاس رکھ لیں یعنی اس کو فکر پڑی میں اس کی حفاظت کیسے کروں گا کتنے پیسے ہو گئے میرے پاس حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بندے کو تھوڑا سا علم مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ فلاں کام بھی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ لے کے کرنا چاہیے زکات کا نصاب بھی ہماری پارلیمنٹ سے منظور کروانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو یہ خود ہی اس نے مقرر کر دیا ہے تو علم تھوڑا ہے یہی بات اکبر الہ آبادی نے کہی ہے کہ من علم قلیلا یاد رکھنا بما اوتی تم من علم اللہ قلیلا وہ کہتا دیا اس نے تمہیں وعدہ تم دیا ہے مگر اللہ کلیلا کیوں بھول جاتے ہو تھوڑا دیا ہے من علم کلیلن یاد رکھنا وعدہ اوتی تم نہ سمجھو گے تو کھاؤ گے ایک دن جوتی تم تھوڑا ہے قیامت تک تم کچھ بھی کر لو تم کالونیاں بھی بنا لو آسمانوں کے اندر لیکن علم تمہارے پاس تھوڑا ہے آگے چل کے جب سورہ کاف آئے گی تو وہ جو صاحب ہیں جنہیں روایات میں حضرت خضر علیہ السلام بھی کہا گیا وہ جب کشتی پہ بیٹھے تو حضرت موسا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موسا تیرا اور میرا علم دیکھا ایک چڑیا نے کشتی کے کنارے بیٹھ کے تو وہاں سے سمندر سے پانی لیا فرمایا موسا تیرہ اور میرا علم دونوں مل جائیں تو بھی اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی ہے ہم نے اس میں سے اتنا بھی نہیں لیا جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی منہ میں لیا حالانکہ جو علم ان کے پاس تھا آپ اندازہ کریں کہ اس کا پہلا سبر کی علیہ اسلام صبر سے نہیں پڑھ سکتے اور دعویٰ کیا تھا بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ اللہ تعالی نے بھیجا کیوں تھا انہیں وہاں کسی نے امتی نے سوال کر دیا ان سے کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے انہوں نے فرمایا انا عالمو اللہ کو وہ آلام پسند نہیں آیا اللہ نے فرمایا جا موسا ہمارے ایک بندے کے پاس وہ تمہیں بتائے گا آلم کس کو کہتے ہر آدمی کے پاس اپنا ایک علم اللہ کو وہ ادا اچھی نہیں لگی علم کے معاملے میں اللہ کا علم اس کی کوئی مثال نہیں لامت نا ہی علم باقی انبیاء کو دیا گیا جس کو دیا گیا وہ دیا گیا اللہ کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے نہ ہونے کے برابر اور امت کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو ماپا نہیں جا سکتا کہ کتنا ہے ان کے پاس ہمارے ہیں یہی پرست جو بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے ساتھ جب ماپتا ہے تو کہتا ہے نبی کے پاس کچھ نہیں اور سچ کہتا ایک آدمی کے پاس دس کروڑ ہو دس ارب ڈالر ہو اور دوسرے آدمی کے پاس ایک لاکھ ڈالر ہو اور اگر وہ کہے کہ جناب میں تو کچھ نہیں رکھتا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ صحیح ہے بات کہ نہیں ہے تقابل جب ہوگا جب نبی نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو وہ اللہ کے مقابلے میں کہا کہ اللہ کے مقابلے میں میں کچھ نہیں جانتا اموچا اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں کم ہوا جتنا ہی چڑیا پی گئی ہے اور بریلوی حضرات نے بندوں کے ساتھ ناپاس اور کہتے ہیں وہ گستا بندوں کے مقابلے میں تو از خدا بزرگ ہوئی قصا مختصر دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے نبی کے علم کو ماپا جا سکے جنہیں رب یہ کہہ دے وہ عالم نہ اے نبی ہم نے تمہیں اپنے علم میں سے سکھایا استاد کو دیکھیں علامہ اقبال کے جو استاد تھے امیر علی نام تھا ہے کچھ ایسا نام تھا انہیں بھی شمس العلام کا خطاب ملا تو علامہ اقبال نے کہا جی میں یہ سر کا خطاب قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے استاد کو بھی آپ کوئی خطاب نہ دیں ان کو ٹائٹل دیں کہ بھائی انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی انہوں نے علامہ اقبال لکھا ہے نا میں اسی کی کتاب لہذا پہلے استاد کے لیے شمس اللام کا خطاب لیا پھر اپنے نے لیے قبول کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے کوئی پیمانہ نہیں جو ناپ سکے یہ تو سا یہ لا حاصل ہے آپ ناپنے چلیں نبی کو کتنا علم نبی کو جتنا علم تھا اس میں سے بھی نبی نے آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ آپ کو بتایا بھی نہیں وہ نبی اور اللہ کا معاملہ ہے تو مینالح علم قلیلا ہوڑا علم پاس ابھی تم روح کی کنہ کو نہیں سمجھ سکتے روح کیا ہے تمہیں کیا سمجھ نہ بالک بچہ اسے آپ کیا بتائیں گے شادی کیا ہوتی والا لنز ہبن نبی کا اگر ہم چاہیں تو جو آپ کے پاس ہم نے وحی کیا ہے ہم اسے لے بھی جا سکتے تم ملتا جلح کا بہ علیہ وکیل اور پھر ہمارے خلاف آپ کو کوئی مددگار بھی نہ یعنی اگر اللہ چاہے تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلا دے حافظ بھولتے نہیں بلا دیتے آپس دنیا کی معاشرت کے پیچھے چل پڑتے دکان ڈال لی قرآن بھول گئے قرآن تو یاد اس لیے کیا تھا نا کہ اگر کوئی جاب نہ ملا تو کہیں پڑھانا شروع کر دیں جب جاب مل گیا تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لہذا وہ ختم ہو گیا یہ تو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس پہ کہ کوئی کہانی کوئی گانا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں اور اس کے بعد اس کو نہ بھی ریوائز کریں تو وہ آپ جب بھی یاد کریں تو فورن ڈسپلے ہو جائے لیکن قرآن نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے یاد کرتے رہو اللہ کی قسم یہ سینوں سے بے مہار اونٹ سے بھی جلدی بھاگ جاتا ہے. یعنی یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ آپ اس کی بے قدری کریں تو یہ رہے گی آپ کے گھر میں یہ زبردستی کا مہمان نہیں ہے جس دن آپ نے منہ مو موڑا اس دن یہ اسلام علیکم کر کے چلا جائے گا اور اس کی سزا بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ کوڑی اٹھے گا جزام زیادہ اٹھے گا اس کے بدن کے ٹکڑے گر رہے ہوں گے گل جس نے یاد کیا اور بھلا دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے گناہوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو یاد کیا اور پھر اسے بلا دیا یاد کرنا فرض نہیں لیکن یاد کر کے اسے یاد رکھنا فرض ہو جاتا دادا سوچ سمجھنے اگر یہ ہمت ہے یہ مت سمجھ لیں کہ آپ یاد کر لیں گے پھر یاد رہے گا ہی یاد کرنا پڑے گا ساری زندگی حفظ ہی کرنا پڑتا ہے رمضان سے پہلے دو مہینے تین مہینے اسی قیامت میں سے پھر گزرنا پڑتا ہے پھر وہی ساری ذہنی اصلاحیتیں اور سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر تیاری جا کے رمضان میں ہوتی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں نماز میں بھول گئے حضور دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیے صاحبہ نے نماز کے بعد اساتذ فرمایا کہ اللہ کے رسول نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں فرمایا نہ مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں صحابہ نے کہا جی یہ تو ہوا ہے اس کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دو پوری کی سجدہ کیے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت قائم ہو جائے تمہیں پتا چل جائے کہ نماز میں بھولیں تو اس کا ایکزٹ کیا ہے اگر حضور نہ بھولتے تو میں بھول جاتا تو نماز اٹھا کے سیڑھیوں سے باہر نہ پھینک آتے ہوں. کیا کرتے تم کہاں رہتے ہو نام ہاتھ باندھ کے تمہارے پیچھے کڑے ہوتے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو جو بھول جاتے ہو نبی کا بھولنا میرے لیے ایک ڈھال ہے پھر نبی کا اس نماز کو درست کرنا میرے لیے ایک ایگزٹ ہے اس طریقے سے کرنا ہے بہت سارے معاملات آئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اقامت کہہ دی گئی اچانک آپ نے فرماست خبر کرو آپ گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو بالوں سے پانی گر رہا ہے آپ نے فرمایا جنابت سے تھا مجھے یاد نہیں رہا غسل کرنا گسل کرنا اور فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں لیکن یہ تمہارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا رستہ پیدا کر سکو اگر نبی فرشتوں میں سے ہوتا تو تمہیں پتہ نہ چلتا کہ نماز میں بھولے آدمی تو کیسے نکلتا ہے وہ اصل میں ہمارے لیے میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا تو اگر یہ اللہ کا احسان ہے اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی سے وہ چیز واپس بھی لے لیتا اللہ رحمت میں رب یہ آپ کے رب کی رحمت ہے قرآن کل فاب کا فلی افراح کل من اللہ اور یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے یہ قرآن فادالے کا <يَفْرحُو> اگر خوشیاں منانی ہیں مال پہ نہیں اولاد پہ نہیں فرمایا لا تفرح رہ ان اللہ لاحب الفرح چوکھیاں مت مار خوشیاں مت منا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے کس کو کہا تھا قارون کو اس کی قوم کے اچھے لوگوں نہیں لا تفرح رہ ن اللہ لاحب الفرح یہاں اللہ خود حکم دے رہا فالیہ فرا ہوا خیر تمہیں جو خزانہ ملا ہے نبی یہ اس سے بہتر ہے جو ان کے پاس وہ سونا اور چاندی یہی رہ جائے گا یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا حشن میں تمہارے ساتھ اٹھے گا جنت میں تمہارے ساتھ جائے گا پل سرات پہ تمہارا ساتھی ہوگا قبر کے اندھیروں میں تمہارا رفیق ہوگا یہ ہوا خیرون وہ بہتر ہے اللہ رکھنا چاہ رب ان نہ فضل حکان علیہ کا آپ پر اس کا بڑا فضل ہے جنو الازل قرآن نبی آپ آب کہیے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر مل جائیں لائنیماٹ اکٹھے ہو جائیں سارے دانشور انسانوں کے بھی جنوں کے بھی اللہ یا تو بے مسل حاضل کے وہ اس جیسا قرآن بنا کے لے آئیں گے لا یا نہیں لا سکتے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے کائم اس لیے معجزہ اس کو کہتے ہیں جسے کرنے سے انسان آجز آ جائے اس کو کہتے ہیں معجزہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقیقی اور آخری معجزہ الٹیمیٹ جس کو چیلنج دے کے اللہ تعالی نے پیش کیا موسیٰ علیہ موسیم کی لاٹھی تھی ڈال دی ساتوں کو کھا کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معذہ کیا ہے یہ قرآن فلفاتو بے سورت ایک سورت بنا کے لے آؤ ان آتا نو سر چھوٹی سی سورت ہے اور اس جیسی بنا کے لے پہلے دس آیتوں کا نوٹس دیا چیلنج دیا دس آئے بنا کے ہی مختار آیا تین میں اسکول نہیں گیا اور اتنا بڑا قرآن میں نے گڑھ لیا ہے تم تو بڑے بڑے دانشوار ہو دس سورتیں لکھ کے لاؤ بنا کے لے اگر بندے کا بنایا ہوا ہے تو بنا کے لاؤ نہیں, لائیں, نہیں لائے نہیں لا سکی یہ وہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے اور ہم لوگ تو ہیں یمین ڈھیر سارے بڑے بڑے دانشوار ہیں مصریوں کے اندر اور لبنانیوں کے اندر اور فلسطینیوں کے اندر کرسچن ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی بڑی بڑی تصانیف کی انہوں نے کیوں نہیں بنا کے لاتے یہ تو ان کی مادری زبان ہے نا. اس چیلنج کو میٹ کیوں نہیں کرتے قتل عام آپ لوگوں کا کر رہے ہیں وہ ساری دنیا میں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں معاشی طور پر آپ کو دیوالیاں کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ کر نہیں سکتے لائیں بنا کے ولاکان آباد ان ظہیر آپ فرمایا کہ ایسا نہیں کہ انسان الگ بیٹھ جائیں اور جن الگ بیٹھ جائیں یہ ایک دوسرے سے سلام مشورہ بھی کر لیں چیٹنگ بھی کر لیں اس کی بھی میں اجازت دیتا ہوں یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ جی مشورہ نہیں کرنا کسی دوسرے سے اور اپنا اپنا بنا کے لاؤ فرمایا نہیں بولاؤ کہاں بعض بعض ان ظہیرہ میں تم اس کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ جن انسانوں سے آ کے مشورہ کر لیں اور انسان جنوں سے بیٹھ کے مشورہ کر لیں آپس میں مل کے لے آؤ چیٹنگ کی بھی اجازت دیتا ہوں پوچھ لو اور قیامت تک کے لیے وقت بھی ہے تمہارے پاس یہ بھی نہیں کہا دس دن میں بنا کے لے آؤ یہ نہیں کہا سو سال میں بنا کے لے آؤ جب تک یہ قرآن موجود ہے چیلنج موجود ہے بنا کے لے آؤ والدن علصف القرآن مِنْ ہم نے انسان کو اس قرآن کے اندر گما پھیرا کے ہر قسم کی مثالیں دی ہیں فعبا مگر اکثر انسان ناشکرے شکرے گردانی کرنے والے یعنی ایک تو یہ ہو کہ کوئی دلیل ہو اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے وہ بھی کوئی نہیں دلیل بھی نہیں دیتے ان کا زور کس چیز پر ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ان شاء اللہ جمعے میں, میں اس کو رکھیں گے اس میں یہ بات کہہ دی کہ بھائی آپ یہ کر کے دکھائیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ بہا دیں یا آپ کے لیے انگوروں اور کھجوروں کا کوئی باغ ہونا چاہیے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں نہ بھی ہوں دیکھیے آپ کے سامنے ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے دلیل اس دعوے کے مطابق ہونی چاہیے کوئی آدمی آتا ہے ڈرائیور بھرتی ہونے کے لیے کہ جی میں ڈرائیور ہوں ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور ہوں سنا آپ کے پاس ڈرائیور کی ویکینسی ہے ذرا آپ میرا امتحان لے لیں تو آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے اس کے دعوے کے مطابق کرنا ہے ڈرائیونگ کے متعلق سوال کریں نا آپ آپ اس کو کہتے ہیں جائیے کاری فراد صاحب کے پاس ذرا آپ تجوید سنا کے آئیے بھائی اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا کوئی کاری صاحب آتے ہیں کہتے ہیں سنا آپ کے پاس ویکینسی آپ اسے کہتے ہیں یار یہ گاڑی پکڑو لینڈ کروزر چلا کے دکھاؤ دلیل ہمیشہ طلب کی جاتی ہے اگلے کے دعوے کے مطابق دعوی کیا ہے کیا نبی نے کہا میں خدا ہوں تم کہ یہ بھی کر کے دکھاؤ یہ بھی کر کے دکھاؤ یہ بھی کر... جواب کیا دیا کل سبحان ربی حل کن تو رسولہ میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو بھائی نہیں کیا مطالبے تو خدائی والے کر رہے ہو مجھ سے کہ میں کون, فایا کون کی طاقت رکھتا ہوں گروں کے باہر بھی پیدا کر لوں سارا کچھ پیدا کر لوں میں نے رسالت کا دعویٰ کیا اس کی دلیل مجھ سے مانگو تو دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس مکار. واخر دعوا نا الحمد